خلق الذريه خلق الانسان وعلمه البيان الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي نزل القران هدى وشكرا ورحما لنا لكل شيء الحمد لله الذي كشف حال عباده وباطن ملكوتي وباشار لي سرائر وجودي ورقا بالمحبين بسيف جلاله وأذقا سب العارفين روح صادح وصل اللہ على سيدنا محمد بالأمی وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ امحات المؤمنين وزبیته وحل بیته وولیاء علمته علماء ملته وفقراء طریفته والسلام على جميع مؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اباز اللہ یازون آپ سب کی خدمت اسلام سلامت کرتا ہوں ان کی خدمت میں لیے میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں کے سے میں مجھے سے جو اسے ہجاب لے ہیں ہی، پردے لے کے ایمان جلوانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کے ایمان مخلوف فرشتے موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے نامن لکھنے والے فرام الکاتین موجود ہوتے ہیں کہ جتنے افراد موجود ہیں اس سے دن میں فرشتے موجود ہیں ملائکہ اللہ کی روانی مخلوق ہے معصوم ہے کبھی خطا نہ کرتے اللہ کے حکم کی خلاف نہیں کرتے کسی چیز کو کسی چیز سے ترجیح نہیں دیتے اللہ کی طرف سے جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے فرشتے فرشتے ہیں زمین پر ہوں تو فرشتے ہیں ملائی کا ہوں آسمان پر ہوتے تو فرشتے ہیں زمین کی ٹہلیں ہوں تو فرشتے ہیں ارسائنائیں ہوں تو فرشتے ہیں جنت میں ہیں تو فرشتے ہیں جہنم میں ہیں تو فرشتے ہیں آگ میں ہیں تو فرشتے ہیں پانی میں ہیں تو فرشتے ہیں لیکن ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ مولا جہاں چاہے رکھے لیکن کبھی کبھی حضور کی محفل میں لہٰذی نصیب ہو جائے ملائکا کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ جہاں تو کی دوٹی لگا دے حاضر ہیں ایک تمنا یہ ہے کہ تیرے پیارے حبیف وسلم کی محفل ہو ہمارے آقا و مولا کی محفل ہو کیونکہ فل فرشتے بھی تو حضول کی امتی ہے نا حضور تو سب کے رسول ہیں رسولوں کے رسول ہیں جنعیس کے رسول ہیں ملائکہ کے رسول ہیں اور کس کو کہتے ہیں ملائکہ, ملائکہ اس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بتائیں گے اس وقت تک وہ سوچیں کہ جلسہ سنتے ہوئے بھی بولتے بہت ہیں وہ سوچے نوجوان مفقل پروفیسر ڈاکٹر اہل علم جو بیان بڑی آرام سے سنتے ہیں اپنی آسانی سے سنتے ہیں ابھی شروع ہوا ہے آئیں گے آئیں گے سائٹ سے سنیں گے دیکھیں گے کیا بولتے ہیں ہمارے معیار سے ہیں کہ نہیں ہیں زندگی بولے جانے والا لفظ ملائکہ مانے پھونچ رہا ہوں جو بتا دے سو روپے انعام ملائکا کس کو کہتے فرشتوں کو کہتے ہیں لیکن ملائکہ کے مانا کیا ہے یہ کس لفظ سے بنا ہے مجھے یاد دلا دیجیے کہ اگر میں بھول جاؤں تو یہ بات چیت اس لیے کہیے علما اور بزرگوں سے معذرت چاہتے ہیں لیکن پانچ دفعہ نوجوان بہن یہ سوچتے ہیں میلاد کی محفل ہے وہی گاگا کے شیر پڑھے جائیں گے کوئی علمی بات تو ہوتی نہیں ہم کہتے ہیں حضور کی محفل سے بڑھ کر علم کہیں نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جس سے تعظیم میں اضافہ ہو جاتا ہے اس محفل میں وہ تعلیم ملتی ہے جس سے تعظم میں اضافہ ہوتا ہے اور تصویر میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تعلیم ملتی ہے جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کچھ خبر دیتا ہے ایشو سب کچھ بتا دیتا ہے آؤ محفلیں نیلاد میں محبت کے ساتھ تو سب کچھ ملے گا قرآن کی تلاوت ہوں کوشش کروں گا کہ اسی کی روشنی میں بیان کروں کی میلاد انصوفہ سن کی محفل ہے ملائسہ آئے ہوئے ہیں حضور کی محفل میں ملائکہ کا حزوم ہوتا ہے اور کہتے ہوں گے کہ لوگوں تم تو کمال کرتے ہو تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں ہم بھی سلا تو سلام کرتے ہیں ملائکہ بھی سلا و سلام کرتے ملائی وسلم النبی یا نبی امن وسلو علیہ وسلم تسلیمہ صل على ع محمد بن علیہ محمد رسول علیہ رب الماء رسول اللہ وسلم زبان سے ضرور پڑھیے گا اگر کسی نے ضرور شیخ نہیں پڑھا تو جب یہ محفل نامعمل بن کر قیامت ملے گی تو اس دن اس کی بڑی ذلت رسوائی ہوگی کہ اس دن تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے نہیں پڑھا کون خاموش رہا جس کو جو ضرور لیا دل مختصر صحیح جس کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دوشی کے بارے میں اللہ اکبر بڑی توجہ دلاتے ہیں امت اور فرماتے ہیں کہ وہ بہت یقین ہے اس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ تو نہ نفر اور اور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ یا وہ ہلاک ہو جائے وہ تباہ ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کو درد نہ پڑھے حضور نے کہیں بل دعا نہیں دی لیکن اس دعا پر عام کہی ہے کہ ہاں ایسا ہو اگر کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے ضرورت نہ پڑھے تو وہ تباہ ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے تو ایک موقع پھر دیتا ہوں جس کو جو جو دودھ سے احتیاط ہے وہ دودھ پڑ لیجیے اللہ وسلم عظیم الجا وسب و سلم سبحان اللہ تو ملائکہ میلاد کی محفل میں ضرور السلام کی محفل میں سلاط و سلام کی محفل میں کثرت سے شریک ہوتے اس لیے کہ ان کا بھی مشکلہ یہی ہے وہ بھی سلاط و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی ضرور سلام پڑھتے ہیں اور پھر ہمارا قیزہ یہ ہے کہ جیسے کہ جہاں تک دھو پہنچی سورج پہنچا جہاں چاندنی پہنچی چاند پہنچا جہاں تک خوشبو پہنچی تھول پہنچا اسی طرح جہاں تک ذکر پہنچا صاحب ذکر پہنچے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار محفل میں تشریف لاتے ہیں حضور آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی ملاحدہ فرماتے ہیں مشاہدہ فرماتے ہیں اللہ رب ہے تمام عالموں کا اور حضور کو اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے الحمد رب ربی وما الفنا کا اللہ رحمت عالمین نے جو لفظ عالمین مشترک ہے اس میں کوئی مانا میں فرق نہیں ہے عالمین وہی عالمین ہے جو الحمدللہ رب العالمین اللہ اختیار فرمایا جو لفظ یہی لفظ فرما کا اللہ رحمت عالمی نے اختیار فرمایا مانا یہ ہے کہ اللہ تمام عالموں میں موجود ہے رب ہو کر اور حضور موجود ہیں رحمت ہو کر الحمدللہ رب العالمین العالمی جو عالم ہے جتنے عالم ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں انگنٹ عالم ہیں اللہ جانے بنانے والا جانے ہم نہیں جانتے ہمارا عقیدہ مجمن جاننے یہ ہے کہ جتنے بھی عالم ہوں جہاں کر سب کا بنانے والا اللہ ہے تو اہل ایمان مان لو مجمل مان لو جامع مان لو کہ جتنے بھی عالم ہیں جہاں کہیں ہم نہیں جانتے مگر حضور سب کے لیے رحمت ہے ہم نہیں جانتے ہم شمار نہیں کر سکتے لیکن جہاں جہاں جو بھی عالم ہے حس وسلم کو اللہ نے ان تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ہم بھی جس عالم میں ہیں اس آلم کے لیے بھی حضور رحمت دیں اور ان کی احمد کا ہی سکتا ہے کہ ہم یہاں محفل سے جائے بیٹھے ہوئے ہیں محفل کے آغاز اللہ کے کلام سے ہوا اور پاری صاحب نے امام صاحب نے افضل صاحب نے بڑی بڑی کاری تلاوت فرمائی سوریہ المشرہ کی اور یہ سوریہ المشرہ پوری کی پوری ہم کی نات ہے أقول لله من الشيطان وجب بسم الله الرحمن الرحيم الهم اشرح لي صدري ويسر لي صدري ووجعنا قد حدث ورفعنا لك ذكرك فإني معلوس يسرا إن معلوس يسرع فإذا تفصلصب الى إلى فرغ صدق الله ونعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما الخميس مبارك اپ حضرات محفل الميلاد من आने वाले اهل المحبب ان, إن سورتي مانو سے اچھی طرح واپس کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی وہی کے حضوم وہ پانچ آیات مشہور ہیں اقرا اس میں رب کے خلق پہلا حکم یہ ہوا اقرا اقرا اور اس کے بعد جو صورتیں آئیں ہیں وہ ساری کے ساری حضور کی نعت ہیں اگر یاہ مدفر نازر ہوئی ہے تو مانا یہ ہے اے چادر اوڑھ کے سرمج مار کے بیٹھنے والے اٹھے اور لوگوں کو خبر بن اللہ ہوا یاہی مزمل ہے تو حضور کی ناک ہے پھر اگر وہی کے آنے میں تبخف ہوا حضور صلم اپنی رقم محبت میں وارستگی میں عجب احتیاط میں تھے یہاں تک کہ جب نور کے میں لے جاتے واپس آ جاتے وہی نہیں آئی یہاں تک کہ ارادہ کیا اس عشق کی کیفیت میں جو حروس اور سلوم کے دل میں اپنے رقب کی تھی بہت دنوں سے پیام نہ آیا اللہ ارادہ کیا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے اور یہاں اہل عرب نے اہل مکہ میں اہل قریش نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے بھول گیا ہے تو اللہ تعالی نے سورت نازل کی و دہا و لئی نزا سجا ماں وا کر رب کا وما پلا جب وہ اچھی طرح چمک جائے اور رات کی جب وہ اچھا جائے اے پیارے حجیب تمہارے نے تم کو نہ ہے نہ چھوڑا ہے پھر بدوہا کے ساتھ یہ علم نشرہ مسلسل کئی صورتیں صرف حضور کی شان میں مارتی ہیں اکڑا کے حکم کے بعد ایکڑا کے پڑھیے پڑھیے پڑھیے اقرا کے حکم کے بعد جو صورت نازک ہو رہی ہیں وہ سب کی سب حضور کی ناک بیان ہو رہی ہیں پتا چل گیا کہ ہم کو بھی صبر دیا پڑھو تو پہلے میرے محبوب کی ناطیں پڑھو حضور کی شان بیان کرو الم شاہ کا صدر اتارے حبیب کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کو سینہ نہ کھول دیا اور یہ شاہ صدر کیا ہے اگر کبھی غور کرے تو سوچے نا کہ سینے کا کھلنا کیا ہے سب کیا ہے ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ ہم سوچتے کہاں ہیں سات سوال جب تک سوچے نہیں بات آگے نہیں بڑھتی ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس میں بھائی جا آیا کس لیے آیا ہوں میرے آنے کا مقصد کیا ہے کیا وہ مقصد کبھی بیان بھی ہوا ہے یا مجھے ہی سوچنا ہے بہت باری بات ہے آپ کو خود نہیں سوچنا ہے اس نے مقصد نازک کر دیا ہے بتا دیا ہے نبیوں کے ذریعے سہیتوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے سوال آپ کیجیے قرآن اس کا جواب دیے لیکن سوال تو کیجئے اپنے آپ سے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے او ہوں کہاں کہاں ہوں یہ جگہ کیا ہے یہ لانجی ہے یہ زمین ہے یہی مقصد ہے یہ یہ دنیا ہے اور اگر دنیا کہیں ہے دنیا کا مضمون تو بہت بلند ہوگا نا بہت وسیع ہوگا نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لاندھی میں ہیں یہی مقصد یہ ہوتا کہ آپ زمین پر ہیں سمندر میں ہو تو دنیا میں ہے چاند چڑیوں سے پوری دنیا میں ہے گھر کے اندر آئیں پوری دنیا میں دکان چاہیے تو بھی دنیا میں ہے دنیا بہت بسی چیز ہے وہ کیا ہے یہ دنا سے مشتہ خیز کے معنی ہے انسان پر جو قریب کا دنا کے معنی قریب کیا ہوتے ہیں جہاں کہیں یہ دال نون یا آ جائے عربی میں اس کے معنی قریب ہی ہوتے سما تنا فق بل پکانا کعبہ اوسین او ادنا حضور قریب ہوئے پھر وہ بھی قریب ہوا اپنی شان کے لائق یا اس کی تجلی حضور پہ چھانے لگی اللہ نے کتنا کری کیا اور اتنی قربتوں سے نوازا اپنی ترجلیاں حضور پہ لٹائیں سما گنا پکدندہ پکانا خواب اوسے او ادنا بہت قریب ہوئے جیسے دو کمانے قریب ہو جائیں اس سے بھی کم او ادنا اس سے بھی قریب تو دنیا کے معنی سمجھ لیجیے گا دنیا کہتے ہیں انسان پر جو یہ قریب کا وقت گزر رہا ہے یہ دنیا ہے جیسے ہی موت آئے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی تمہاری دنیا ختم ہو جائے گا یا اللہ رہیں گے تو لانڈی میں مرنے کے بعد قبرستان ہوں لیکن اب دنیا میں باقی نہیں رہا جب آپ کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دنیا سے رخصت ہو گیا ہرچند چند کے لاندھی کے قبرستان میں پڑا ہوا ہے جس میں یہاں موجود ہے لیکن دنیا سے چلا گیا دنیا سے چلا گیا مانا وہ دست میں اب آلم گزر رہا تھا وہ ختم ہو گیا کا عالم شروع ہوئے اب چاہے وہ گھر میں میت رکھی رہے کا عالم شروع ہو گیا چاہے کوئی ممی کر کے جمع دے برف میں جمع دے کیونکہ ایسے لوگ نہیں ہیں دنیا میں لاکھوں ڈالر دے کر ان کے سے واقف نہیں ہے نا تو لاکھوں ڈالر دے کے وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کو برفانے میں رکھ دینا تاکہ میت خراب نہ ہو ہم اسی دنیا میں رہیں سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ٹائی پہنے ہوئے لاکھوں ڈالر دے کر چاہتے وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں ایک شیشے کے اس میں رکھ دینا یوں ہم یہی رہیں ان کو پتہ نہیں کہ وہ یہاں رہت کر دی یہاں رہتے نہیں ہیں ان کے عالم بدل جاتا ہے آخرت کا عالم بدل جاتا ہے اور آخرت کا عالم جو ہے وہ آخر کہتے ہیں اس کے بعد آنے والے کو تو جو عالم قریب میں گزر رہا ہے وہ دنیا ہے اس کے بعد جب دوسرا عالم آئے گا وہ آخرت کا ہے اور یہ دنیا کا عالم کب تک آپ یہ دنیا کب تک آپ کو نصیب ہے دنیا میں آپ کب تک ہیں جب تک آپ زندہ ہیں زندگی کے اسباب ظاہر اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں تو یہ باتیں سوچنے کی ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس لیے آیا ہوں کس نے بھیجا ہے کہاں ہوں دنیا میں ہوں تو یہ دنیا ہے کیا یہ صرف ایک عالم ہے جو مجھ سے گزر رہا ہے اور مجھے اس میں کیا کرنا ہے کیا مقصد ہے کیا مجھ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں اور اگر کامیاب ہوئے تو کیا اللہ نے جس نے اس کو بھیجا ہے ان کی تعریف کی ہے کہ جتنے سوالات ہیں اگر آپ کریں گے تو جواب کہاں سے ملے گا قرآن مجید فرقان خمید سے ملے گا آنے کا جانے کا رہنے کا جو کامیاب ہو گئے ان کی بیشان اللہ نے بیان فرمائی اللہ خوین بلگ حلین کام لحم البشرا فی الحیاتی آخرات جو میرے دوستوں ایمان لاتے پرہزگاری کیا کرتے ان کو دنیا میں بھی خوش کر لیا مرنے کے بعد بھی خوش اللہ نے بیان کر دیا ہے نا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے صرف سوچنے کی بات ہے پوچھنے کی بات ہے اور علماء سے علی اللہ سے پوچھنے کی باتیں ہے کہ ہم یہ تو بتائیے کہ ہم اگر اس مقصد کو پا لیں اس راستے چلیں تو کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے اور اس کو کامیاب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو قرآن پتا چلے گا اللہ نے خود اپنے بندوں کو پریشان لیا جانا بڑی تعریفیں بیان کی ہیں اور دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں بیان کی ہیں تاکہ جو اس کی راہ میں مر جائے اس کی بھی شام اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ زندہ ہے اسے اس مردہ نہ سمجھنا جو تمہارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کو بھی مردہ نہ سمجھنا وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کب یہ سوچتے ہیں کب یہ پوچھتے ہیں اور قرآن سے اس کا جواب پاتے ہیں ضروری چیز ہے کہ پھر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہو منظم ان منظم عمل کی بنیاد ہوتا ہے منظم علم منظم عمل کی بنیاد ہوتا ہے اور منظم علم اصل میں ایک منظم فکر کی بنیاد ہوتا ہے اگر آپ کی تنظیم زور و بازو اراکی میں تنظیم تنظیمی لوگوں کے پاس اسلحہ افراد کی قوت ان کا مسلح ہونا تنظیم کو مضبوط کرتا ہے اس سے زیادہ منظم فکر انسان کو مضبوط کرتی ہے فکر کی تنظیم مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا مجھے خوش ہونا چاہیے کہ خوش نہیں ہونا چاہیے یہ بکھری ہوئی فکر سے بچنا کہ میلاد منائیں کہ نہیں منائیں خوش ہوں کہ نہیں ہوں اچھے تو وہ لوگ ہیں جو سارا سال اس انتظار میں گزر کر کہ اللہ رب برض کا محمد کب آئے گا کی مزید ان کی فکر منظم ہے کیونکہ سارے سال سے وہ سوچ رہے انتظام کر رہے کوشش کر رہے تاریخیں لے رہے گھر میں محفل میں مسجد میں اپنی گلی میں کہ ہمارے یہاں جلد کا ذکر ہو محفل ہو اور کچھ وہ لوگ کیا ان کو ہم منظم کہہ سکیں گے ان کے فکر کو کہ جب گلی میں بھی جلتا ہو تو سوچ رہے ہو جائیں گے نہیں جائیں چلو یار چلو کہاں بیٹھ گئے اتنا تو پہچانو اپنے آپ کو کہ تم غیر منظم فکر والے ہو پریشان فکر والے ہو تمہارے دماغ کو سوئی حاصل نہیں ہے نہ اس طرف نہ اس طرف اچھے وہ لوگ ہیں جن کی فکر منظم ہے اور منظم کب <متحدث> ہوتی ہے جب گوشے کسی مرکز سے وابستہ اور فکر کا مرکز اگر محبت مصطفیٰ ہو تو اس سے حسین تنظیم کیونکہ کیا ہو سکتی ہے بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی آپ کی محبتیں اللہ مصنف میں ایسی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں ممکن تو تفریح کیونکہ ٹیپ ہو جاتی تو بعد میں سننے میں بھی کام اور خدا کرے اللہ مجھے بھی وقت میں برکت دے کہ مناسب وقت تقریب شروع ہو اور مناسب وقت تفریح ختم ہو <تصفيق> اگر آپ کی معمول کے مطابق آنے لگیں گے وقت پہ منظم عمل حساب کے سوال کی طرح سمجھ لیجیے چاہتے کیا ہے آپ کامیابی چاہتے ہیں <تصفيق> اچھی کامیابی چاہتے ہیں منظم کامیابی چاہتے ہیں صحیح ریزلٹ چاہتے ہیں زندگی کو خوشگوار چاہتے ہیں مرنے کے بعد اچھی زندگی کا چاہتے ہیں حد یہ ہے کہ نتیجہ سب اچھا چاہ رہے ہیں عمل کوئی کوئی اچھا کر رہا ہے نتیجہ سب اچھا چاہ رہے ہیں یہ بچہ جو آگے بیٹھا ہے جو پیچھے گھر بائیں بائیں آنے والے جانے والے کون ہے جو زندگی کا نتیجہ اچھا نہیں چاہتا لیکن عمل سب اچھا کر رہے ہیں عمل سب اچھے نہیں کر رہے ہیں عمل ہو ہی نہیں سکتا اچھا جب تک علم اچھا نہ ہو کیا سب اچھا علم حاصل کر رہے ہیں نہیں حاصل کر رہے اتنی کوشش ہے کہ نوکری مل جائے اتنی کوشش ہے کہ پیٹ بت جائے ساری زندگی زندگی گزارنے میں اور زندگی کو بچانے میں سرف ہوتی ہے یہ جی زندگی بچ نہیں پاتی آخر ختم ہو جاتا ہے منظم نتیجہ چاہتے ہیں کیونکہ رزلٹ اچھا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عمل اچھا ہونا چاہیے اچھے عمل کے لیے اچھا علم ہونا چاہیے علم بھی بات نہ ملے گا پہلے فکر کو منظم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا علم حاصل کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آئیے میلاد کے موضوع پہ آ جائیں میلاد کی فر پہ آ جائیں اس بھی تو لوگ دکھ رہے ہوئے ہیں جب حضور کی کا مہینہ آیا تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں اب جن کا ایمان زندہ ہے وہ کہیں گے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں امریکہ بھائی جو تو پوچھنے کی بات ہے جس مہینے میں حضور تشریف لائے اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے جشن منانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ اپنے پیارے ابھی سال کی عمر کی تعداد کیا اور جو بھی ہو سکے ہر تھوڑا کوشش کریں گے حضور کی محفوظ سجائیں گے ذکر کریں گے آپ کو بھی اس بلایا کہ آپ تھوڑا سا بیان کیجیے معلومات تو ہیں لوگوں کو لیکن تازہ ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے فکر منظم ہیں اور مرکز جلوس اور سلم کی ذات ہے علم نشر حل کا صدرت شرح ہے صدر کیا ہے قرآن میں اللہ جان تعالیٰ نے اس کو کئی جگہ مختلف مضامین کے لیے بیان فرمایا کسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے جب وہ اس نور کے ساتھ چلتا ہے اپنے رب کی طرف سے کسی کا سینہ علم و عرفان کے لیے کسی کا سینہ اپنے کلام کے لیے باتیں کرنے کے لیے کہ اللہ سے بات کر سکے ایسا سینہ کھولتا موسا علیہ السلام جو کلیم ہیں جب اللہ سے کلام ہیں تو جو ان پہ حصیت غزل ہوگی موسا علیہ السلام علیہ السلامی جان اور اٹھے کہ یا اللہ میں جب تج سے کلام کرنے آتا ہوں تو مجھے سینے میں بٹر ہوتی ہے صدر ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا موسا یہ دعا پڑھ لیا کرو یہ پڑھا کہا کرو رب بسر علی صدری ویسل امری وحل عبرت نسانی رب پر ربراہلی صدری اللہ میرے سینے پہ کھول دے پتا چلا رب سے کلام کرنے کے لیے بھی سینا اللہ کھولتا ہے اور بو صار اسلام ہے کہ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کوئی دعا سیکھا کہ میرے لیے بات کرنا آسان ہو جائے اللہ من کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پتا کرو رب دشرا سدھری اور حضور کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے پیارے حجیب سے ان سے فرمایا علم صدرت پیارے حبیب تم کیوں ملیل ہو کہ ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے لیے کھول نہیں دیا کہیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہیں خوشخبری دی جا رہی ہے دشارت دی جا رہی ہے تسلی دی جا رہی ہے تشکی دی جا رہی ہے حضور کی عزمت بیان ہو رہی ہے کہ علم نشر الدرت وہ بدن عام کبھی حضرت کا لذی القب الرحرت اح پیارے جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑا ہوا تھا اور جو آپ کیا تھا دین کی تبدیلی کراں تھی دن کی تبدیلی کران تھی, تھی امت کے اعمال پیش نظر تھے ایک دوسری بات بھی ایک طرف خالی کا جلوہ تھا اس طرف مخلوق سے وصال تھا بڑا مشکل ہے لیکن اللہ نے آسان فرما دیا اس کے لیے اور کے سب کے امت مستقل کے لیے اتنی آسان کر دی ہماری لی عبادت اتنا آسان کر دیا رب کو راضی کرنا ہمارے لیے کہ حضور کے سب کو امت مصطفاف اور وسلم کے لیے رحبانیت پسند نہیں فرمائی علیحدہ ہو کر عبادت کرنا پسند نہیں فرمایا بلکہ مخلوق میں رہو اور خالق کا جلوہ دیکھو ماں باپ خدمت کرو رب کی عبادت کا سباب میں لے خدمت کرو مخلوق کی اللہ اس طرح قبول فرمائے جیسے اس کی عبادت ہو رہی ہے ٹوٹی ہوئی دکھی باتوں میں مضمون کو سمیٹتا بھی کوشش کرتا ہوں سمیتنے کی اللہ نے شرح فب فرمایا اپنے کلام کے لیے عرفان کے لیے اسلام کے لیے اور جو حضور وسلم کو امت کی طرف سے ملال تھا اعمال کی وجہ سے نتیجے کا اللہ نے شفاء کے قبرا کا تاج سر پر رکھ کر اس ملال کا بوجھ ہوتا دیا الم شاہ کا قدرت و مردانہ ان کا اور پیار حبیب و رفانا کا ذکر کرتا احتیاط حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بہت بلند کیا ہے کس نے بلند کیا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کیا ہے کسی مولوی نے بلند نہیں کیا کسی ناخا نے بلند نہیں کیا ہے اور قاعدے کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی چیز کو اٹھائے گا تو ان تک اٹھا سکتا ہے یا وہاں تک وہ اٹھا سکے پہلوان اٹھائے گا تو وہ جہاں تک کوئی مشینی طاقت کسی چیز کو اٹھائے گی تو جہاں تک اس کی توانائی ہے مستفر یہ کہ اللہ نے جس کے ذکر کو بلند کیا وہ کس قدر بلند ہوگا ورفعنا ہم نے بلند کیا ہے ہم نے بلند ورفان ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے یا اللہ حضور کے ذکر کو تو نے بلند کیا ہے کیا ہوں ذکر کوئی اور نہیں کرتا کیا یہ محسل والے ہوں ذکر نہیں کر رہے نافا نہیں کر رہے علماء اہل سنت نہیں کر رہے اہل محبت نہیں کر رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے کوئی ملاد کی محسوس کو بدر سمجھے سمجھے وہ گمراہ ہے لیکن اہل محبت تو سجا رہے ہیں کہ اللہ ہم کذرت کر رہے ہیں علماء نے فرمایا اس لیے یہی تو اللہ نے کرم فرمایا کہ فرمایا ہم نے ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا ہے مانا یہ جی ہے کہ حضور کی امتی جو مرکز سجاتے اللہ فرماتا ہے یہ تم نے نہیں سجائی ہے ہم نے سجائی ہے یہ تم نے جو حضور کا ذکر کیا ہے تم نے جو حضور کی ناد پڑی ہے تم نے جو اپنے آقا مولا کی ناد پڑی ہے, ہے اصل میں میں نے اپنی حدیب کا چرچا کرایا ہے اللہ کا ذکر کیا پیارے حدیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے یا رقا ان اللہ کا ذکر اللہ وقت کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے اور پھر آیات کی ترتیب ایسی ہے سبان ہوں گا پھر ہمارے لیے نسخہ مل گیا وہ غوث اعظم کی منقبت پر رسیدائی دوشیے پڑھے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں بھی کسی نے کسی طرح سرکار غوث اعظم کا نام لے لوں گا کم از سے نسبت تازہ ہو پختہ ہو سرکار غوستہ کا ذکر ہو جائے بڑی بات ہے تو بات یاد آ گئی فائن نہ معلوم سے یوسلم ان نالوس سے اسلام اللہ نے بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی سرکار غسل اعظم غلط فرماتے ہیں جب بغباد شریف کے جامع مسجد بغباد کی منبر کے تشریف فرما ہے برقین کے لباس میں دنیا میں ڈالر کی کوئی کمی نہیں تھی نالان شریف کے ہیرے ٹکرے کو ٹوبھی کے عجب لیکن فرماتے تھے اسی بغد یہ زندگی بھی گزری ہے کہ مدرسے میں رہتا تھا لیکن کیونکہ وہاں لکات و صدقات و خیرات کے پیسے آتے تھے تو وہاں سے کھاتا نہیں تھا جو میرے گھر سے آتا تھا اور بہت محدود وسائل میں حق تاکہ کئی کئی بھی مجھے بھوک کے گزرتے تین کی بھوک ہوتی سب شریف بھوک ہوتی ہے جنگل میں نکل جاتا اور وہاں سے لوگ مباہ پتے اور ایسے پھول اور پھل مل جاتے جن کو بال کے کھایا جا سکتا تو پتے بال کے کھاتا تھا ہم روسوان سلم پر ماتے کبھی ایسی چیز نہیں نہ ملتی تو میں زمین پہ لیٹ جاتا اور اپنے بھوکے اور خالی پیٹ کو زمین پر دباتا تھا اور قرآن کی یہ آیش کرتا تھا پن نہ معلوم سے یس رن بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے تو پھر وہ برداشت میں لوگوں نے منظر دیکھا اللہ اللہ فکبد پانچ جہازوں سے آپ کے مالک تجارت کا آنا جانا ہم غسر اعظم اللہ تعالیٰ نے کہ کیا شان ہے آج بھی ان کا لنگر ساری دنیا میں تقصم ہو رہا ہے تو یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی تازہ کرنا ہے کہ کسی کوئی حالات میں سب دشوار حالات میں اگر ہو تو وہ ان آیات کی تکرار کرے اور پڑھا کرے فائن نہ معلو سے یسم اسرا ہر دشواری کے بعد آسانی ہے بے شک اللہ کا وعدہ ہے فائن نہ معلوم یسمرن ان نہ معلو سی اسرا فضا فرغ کا فن سب ویلا کا فرغب تو جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے کرو فضا فرخ کا فن سب ویلا فرغب پہ لوگوں جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے کرو تو اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیا کرو کیسا پیغام تھا سننے والوں کہ اب بھی دل بھی گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ کہے کہ جب تم اپنے نصابی کاموں سے جب دکان بند کر لو جب دفتر سے واپس آ جاؤ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ پیزہ فرق کا فن سب نصابی کام سے فارغ ہو جاؤ ویلا اور رب جی کا سر رب تو اپنے رق ان طرف کرو. یہ نہیں کہ جب دکان بند کرو تو نماز پڑھو جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر نماز پڑھو نماز کو پانچ وقت پڑھنی ہے وہ نصاب بھی ہے نماز رمضان کے روزے نصاب میں ہیں زکوٰۃ نصاب میں ہے مال ہو تو حر نصاب میں ہے یہاں اس ذکر کا ذکر ہے کہ جو خاص اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکالو اور اللہ اللہ کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو کلمہ طیبہ کا ذکر کرو قرآن کی تلاوت کرو نواسل پڑھو حضور تکثر پڑھو فیلا فرغ کا فنصب پہلا رب کا فرغب جب تاریخ ہو جائے کرو اپنے کاموں سے تو اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیا کرو الا حضرت نے فرمایا دعا میں کثرت کیا کرو دعا میں جب فارغ ہو جاؤ نصابی کام سے اب ایک معنی اور یہ اشارہ فرمائے کہ جب نماز پڑھ لو جو نصاب میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے جیتا اٹھا کے بھاگ جاؤ نماز پڑھو دعا نہ مانگو نماز پڑھنے کے بعد ہر وہ کام کرنے کے بعد جو تم پر اللہ نے اپنی طرف سے واجب کیا ہے جو نصابی عبادت میں ہے اس کے بعد اللہ کی طرف رغبت کیا کر کیا کرو نیمم لے لیا کرو پتہ نہیں شکریہ اگر آپ نے رسیو کیا عبادت کے بعد پھر دعا مانگا کرو نماز پڑھنے کے بعد یا نہیں کہلے جیسے کسی پہ احسان کر کے چلے ہو تو گئی نماز نماز میں بھی تو دعا ہے کیا ضرورت ہے اس کے بعد دعا, دعا مانگنے کی پہلا سرب کا فن سب بہلا رب پھر دعا میں اور غبت اختیار کیا کرو قرآن کی تلاوت کرو اور جب قرآن کی تلاوت کر لو تو یہ نہیں کہ اچھا اتنا حصہ پڑھنا کا پڑا اگر دم کیا اٹھا کے رکھا چلے گئے قرآن کی تلاوت ختم کی تو اس کے بعد اپنے رب سے بڑے دل بڑا دل کے مانگا کرو جو کام کرو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو حتیہ کہ ذکر کی محفوظ سجاؤ تو اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگا کرو میلاد کی محفل سے جاؤ سلاط سلام کی محفل سے جاؤ اس کے بعد یہ اللہ کی طرف غبت اختیار کرو یعنی اس سے دعا مانگو اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا صدیاں بیتیں ذہنی عمر کی جب سمجھ میں آتا فیضا افراد کا فنخم فائزہ رب کا فرحم اور جب اپنی نصابی کاموں سے فارغ ہو جایا کرو تو دعا میں محنت کیا کرو اعلیٰ حضرت دعا کا یہاں کیا تعلق ہے کون سا لرض ہے جس کا ترجمہ آپ دعا کر دیا فیڈ یہ ہے کہ جب اپنے کام سے پاری ہو تو اللہ کی کو رغبت اختیار کرو لیکن برسوں بعد مجھے یہ پتا چلا جب سوفیوں نے بتایا کہ نیا تمہاری رغبت کس چیز میں ہوتی ہے جب تم پریشان ہوتے ہو اور دعا مانگتے ہو تو اس وقت جو رغبت ہوتی ہے ایسی رغبت کبھی مرنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اپنی طرف سبحان اللہ اللہ یا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا جا اور ان سوفیوں کو سوفیوں کا صحت جاری شادی دنیا کے غلامیوں کا تحت جاری رہے ہمارے بزرگوں کا مشاک صحبت کا قتل جاری رہے ترجمان حضرت تو کیا ہے لیکن صوفیوں نے سمجھایا ہے ہم جیسے لوگ جو نماز میں حاضر نہ رہیں جن کا نماز میں جینا لگے رغبت تو پیدا ہوتی ہے ہمیں نماز میں رغبت پیدا ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کا رغبت پیدا ہوتی ہے محفل میں, میں, میں رغبت پیدا ہے کسی کو ہوگی ہوگی لیکن سب سے زیادہ کا پیدا ہوتی ہے اس بیمار کو جب وہ بیمار ہو اور دعا مانگ رہا ہو یا اللہ مجھے صحت دے دے اس وقت اسے یقین ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور اللہ مجھے شفا دے سکتا جب دعا مانگتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے اسی کو پھیلنا چاہیے اسی کو قائم رہنا چاہیے لیکن کم از کم دعا کے وقت ہر غرض مند کو مانگتے وقت غبت تھوڑی سی جس سے مانگ رہے ہوں اس سے حاصل ہوتی ہے اللہ حضور سعید عالمی محمد اللہ کو وسلم کے سطح. ہمیں وہ قرآن کی نعمت نصیب ہوئی ہے کہ قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا ہر چشمہ ہمارے درمیان موجود ہے میلا شریف سبحان اللہ حضور کی آمد اللہ اللہ کے لبل علیہ امن اب الح نے اپنے پیارے حبی صن کی آمد کو کہیں عماد صنع کا رحمۃ اللہ عالم کہہ کر بیان فرمایا کہیں آئی نبین صلاح کا شاہین الم شی النزیرہ فرمایا اور کہیں صرف اور صرف آمد کو اتنے احتمام سے بیان فرمایا کہ لقجا رسوم المن خرس الزیز عزیز الحری سن بلین وکل تو غورب الش عظیم سلق الحمنس مجھے معاف کیجئے گا یہ غیر مہذب سی آواز آنے نکالی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے میری طرف ہو گئے کان کھڑے ہو گئے آنکھیں نیچ لگ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں? ہمیں سمجھا رہے وہی باتیں ہو رہی چپ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرے بے تعداد بات توبہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لقد جب یہ کبھی قرآن میں آپ سنیں نا تو خاموشی سے بالکل توجہ کیا کریں کیونکہ اللہ نے فرمایا میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں اور تحقیق سے بات کہہ رہا ہوں سنو لام تاکید ہے اور قد تحقیق کا ہے سنو توجہ سے سنو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ترجمہ بیان نہیں کر سکتا علماء جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں سے آدمی سمجھتے ہیں جاننے کے لیے کچھ ہوتا نا کہ لام تاکیب کا ہے اللہ نے فرمایا میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں لقد جاقم رسول رسول تمہارے درمیان آ گئے لق جاق الرسول. رسول رسول آ گئے اتنی تاقی کیوں تحقیق کیوں آپ بہت پڑھے لکھے کرتا ہوں علما کی ترجمانی مل جائے تاکید وہاں کی جاتی ہے جہاں غفلت کا انسان یا، یا، یا آپ سے یہ چیزیں بھولنا نہیں ہے تاقید وہاں کی جاتی یا غفلت کا انسان ہو تحقیق وہاں کی جاتی ہے جہاں شک کا گمام کسی قسم کا شک نہ ہو اس کے یہ تحقیقاً بیان ہوتا ہے اور اگر کہیں غفلت کا انسان ہو تو بھول جائیں کوئی خاص بات نہیں ہی ہے ملاپ کی محسوس ہے غدہ نے سرما میں رب ہو کے تاکیب کرتا ہوں توجہ سے سنو کہ کیا کہنے جا رہا ہوں اور کوئی شک نہ کرنا نہ حضور کے آنے میں نہ ان شفاطوں کے دی میں بیان کر رہا ہوں لقد تاخید و تحقیق کے کلمات کا کیا کرنا کرنا سونا لقجہ تم رسول تمہارے گرنا رسول آ گیا نہ کرا ہے کوئی بھی رسول آ گیا نہیں اس پہ تنویم ہے رسول ہے اصل میں یعنی وہ رسول آ گیا جو کامن رسول ہے جس میں رسالت کا ہر کمال اپنے کمال سے موجود ہے وہ رسول آ گیا نقد رسول من انس سے تمہارے درمیان تمہارے نفوس میں سے رسول آ گیا تو جب ہمارے نفوس میں سے آیا تو ہمارے جیسا ہے من انشوں تمہارے نفوس میں آیا ہے تو جب ہمارے گرمی آنا ہے ہمارے جیسے آئے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں لیکن اگر نیند کے ہر سے جار ہے اس کے معنی ہوتے سے اگر نیند کے معنی یہ لے لیے جائیں مثال کے تو وہاں کیا معنی ہوں گے جہاں افغان سرما قجا تم اللہ نورو وہ کتابوں بین تحقیق کہ تمہاری طرف آ گیا ایک نور اور ایک روشن, روشن آب کتاب اب یہ نور سے مراد حبیب کی ذات ہے کتاب مدین سے مراد قرآن ہے تو میل اللہ نور اللہ سے نور آیا تو اللہ سے نور آیا تو مانا یہ نہیں کہ اللہ جیسا نور آیا وہاں میل اللہ نور کے معنی ہے نیل نے کیا معنی اللہ کی طرف سے آیا یہاں مین الفکر کے معنی ہے تمہارے جیسا نہیں تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے آیا تمہاری طرف آیا من انسوں اللہ کم اور اگر من کو تمسین کے مثال کے مشین کے کسی بھی معنی میں اگر لیے جائیں تو پھر معنی یہ ہوں گے لقجاقم رسولوں من انسوں سے رسول ایسا آ جیسے تمہارے جسمانی جان آ گئی نقجہ رسول میننف سے کم تمہارے درمیان تمہارے جسم میں جیسے جان آ گئی او اس طرح میں رسول تمہارے درمیان آ گیا اور تمہارا جیسا نہیں منف سے تم میں سب سے غالب ہے تم سے سب سے افضل ہے عزیز ہے اور عزیز اللہ تم نے مانا ہے کہ تم پہ کوئی گزرتی ہے تو تم پر ترمیم ہی گزرتی کہ تمہارا تکلیف ہی پڑھنا میرے بیچارے عزیز پر زیادہ مشقت پہ گرا تمہارا مشقت پڑھنا میرے رسول پر زیادہ گرا گزرتا ہے عزیز عزیز مان تم ہری علیکم یہ تمہارے لیے بہت حریص ہیں اب حریص کی جو اردو میں ہے اگر وہ لے لیے جائیں تو شان و کے لائق لفظ نہیں ہے یہ ان دن حریف کے معنی ہوتے الی حضرت کے سلام ہو ہری سن تو اللہ حضرت کا کیا یہ تمہارے لیے بہت زیادہ طلب کرنے والے بہت زیادہ طلب کرنے والے ہیں بالکل ہی الگ سے ترجمہ کیا بہت اچھا ترجمہ کیا بعد میں کہتے ہیں کہ آدھا ہم ترجمے بڑھا دیتے ہیں مانا الفاظ کچھ ہیں اپنی طرف سے بس کچھ کہتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں حریف سنانا اتر اگر حریف کا وہ ترجمہ کریں جو آپ اردو میں کرتے ہیں تو اردو کی شام کے لائق نہیں ہے حریفم تو انہوں نے مقصد کو دیکھا اللہ نے کیوں حضور کو حریف کہا اس لیے کہا کہ حضور اللہ سے کچھ بہت مانگ رہے کیا مانگ رہے کس کے لیے مانگ رہے ہیں تمہارے لیے مانگ رہے تو سوالحل ترجمہ کیا کہ تمہارے لیے بہت زیادہ طلب کرنے والے ہیں بہت زیادہ تمہارے لیے مانگنے والے ہیں اور جو جس چیز کا حریف ہوتا ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے ہر قیمت حاصل کرنا چاہتا ہے جو دولت کا حریف ہے وہ ہر قیمت پہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے جو اقتدار کا حریف ہے وہ ہر قیمت اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے لوگوں کی جانب چلی جائیں چاہے گلی گلی لاشیں گے چاہے فون گئے اس کو اقتدار چاہیے جو اقتدار کا حریث ہے ہر قیمت کا اقتدار چاہتا ہے لیکن لوگوں ہمارا پیارا رسول ہمارے آتا مولا کس چیز کے حریثے میں دولت کے نئے کردار کو اپنی امت کے حریث ہیں ہر کو اپنی امت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر حریص علیکم ہے حریص لکن نہیں ہے کہ تمہارے لیے حریث ہیں جو جس چیز کا حریث ہوتا ہے وہ نہ ملے تو اس کی اس میں کچھ کمی رہ جاتی اگر وہ دولت کہانی سے دولت مانگے تو اس مانگنے والے میں کمی رہ جائے گی اقتدار کہانی سے اقدار مانگے نہ ملے تو اس میں کمی رہ جائے گی اس لیے اللہ نے یونیفرما ہریس القم تمہارے لیے ایسا طلب کرنے والا ہے کہ تم نہ ملے تو اس میں کمی رہ جائے گی فرمائے ہریسن علئیسم یہ تم پر حریث ہے یعنی اپنی شبت کی وجہ سے تمہارے لیے مجھ سے بہت مانتا ہے اگر تم اس کے دامن میں آئے تو پڑھائی مل جائے گی نہیں آؤ گے تو اس کی شام میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ حریف جدا کریس القو نہیں ہے ہریسن علیکم ہے ہریسن علکم ہے یہ تم پر حریص ہے تمہارے لیے بہت زیادہ طلب کرتا ہے اس لیے کہ تم کو فائدہ پہنچے اگر تم اس کے پاس نہیں آؤ اس کی بات نہ مانو گے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی بہت تاریخ بیان فرمائی ہم تو ترجمانی بیان نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ آمد مصطفیٰ ہے میلا شریف کے موضوع میں بولیے میلا بھائی بولے کیا اگر علماء کی ترجمانی کریں تو لوگ بھی تو مانوس ہوں لوگ بھی تو سمجھیں ہری سن کس قدر تاریخ بیان کر دی آمد مصطفیٰ شان بیان کی ہم سے پیار کو بیان کیا اور ظاہر ہے اپنے پیارے علیہ وسلم کو اپنے محدود کو بھیجا اور ہمیں بھی حضور سے محبت کا حکم دیا مقصد کیا تھا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا حضور کی محبت کی اپنی عبادت دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا مزاد والو حضور کی محبت کی اپنی عبادت تم کہہ رہے حضور کی محبت اور قرآن میں ہم نے تو پا ماں خالق, ما خالق جمینسا اللہ علی عاب ہم نے نہیں پیدا کیے جو میں اس کو سوائش کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ابن عباس اس کی ترجمانی فرمائی کہ یہاں اللہ علی عاب کے معنی ہے اللہ علی عارخون کہ اسے پہچانے مگر ہم کہہ رہے ہیں اس سے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ اللہ تو فرما رہا ہم نے اپنی عبادت کے لیے دنیا بنائی تو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کرو جنہیں کی سے سوچیت میں پیدا کیا کہ عبادت ہماری عبادت کر مقصد کیا تھا ہمیں دنیا میں بھیج دے گا حضور کی محبت کی اپنی عبادت دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا ملاد والوں حضور کی محبت کی اپنی عبادت تم کہہ رہے حضور کی محبت اور قرآن میں ہم نے تو پڑھا ما خال ماں خالف خود جنور ہم نے نہیں پیدا کیا جنہوں نے ان کو سوائے کہ وہ ہماری عبادت کریں کر گئے اتنے عبا کی جمانی فرمائی کہ یہاں اللہ علی کے معنی ہے اللہ علی, کہ, ہے اللہ علی کہ اسے پہچانے مگر ہم کہہ رہے ہیں اس سے مستعفی محبت مستعفی اللہ تو بھر مارا ہم نے اپنی عبادت کے لیے دنیا کو بنائی تو تمہیں دنیا میں بھائی آئے کہ عبادت کرو جنہوں نے پیدا کیا کہ عبادت ہے ہماری عبادت کرنا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب کیسے ٹھیک ہے سنیے مقصد ہے اللہ کی عبادت اللہ کو ماننا اب کسی سے منوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو اس سے بات چیت کی جائے مذاکرات کی جائیں اپنی بات پیش کی جائے راضی کیا جائے تو اب بتاؤ پڑے لکھے لوگوں کہ اللہ نے اسلام اس طرح بھیجا ہے کہ تم سے مذاکرات ہوں تم سے رائے لی جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں جیسے آج کل بہت سے بندے اپنی طور پر سوچ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اتنے گمراہ ہیں وہ لوگ اتنے سرکش ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی سے نماز پڑھنا رہے نہیں پڑھ رہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ ان سے مشورہ کرتا ہے کبھی یہ کہتے ہیں آج پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتے اچھا آج مت پڑھو اللہ مجھے معاف کرے ایسے سرکش باغی اور گمراہ کلمہ پڑھنے والے لیکن اس کی عبادت نہ کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے کیا تم سے اللہ مشورہ کرتا ہے کہ آج پڑھو کل نہ پڑھو صرف جمعے کو پڑھو اللہ نے تم سے مشورہ نہیں کیا ہے ایسی ایسی تجارب ایسی تجارب باد اپنی عبادت ہوئی ہے اور اس کی عبادت کرو اس کو مانو جسے تم کو پیدا کیا ہے لیکن اب منمانے کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ جن سے منوانا ہو ان کو بلایا جائے مش مشورہ کیا جائے میٹنگ ہو اسمبلی ہو بل پیش ہو اللہ مجھے معاف کرے لیکن آپ نے دیکھا کہ اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں اسلام نافذ بھی نہیں ہو سکتی اگر لوگوں سے مشورہ کر دیا جائے تو ملک کے رہنے والے آپس میں ایک جبکہ قانون موجود ہے لیکن نہ بھی نہیں کر سکے پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پولیس والوں کے ذریعے اسلام نافذ کیا جاتا رینجرز کے ذریعے یہ والی نہیں پولیس اللہ کی بات کروں اور اللہ چاہتا کہ زبردستی نماز پڑھوانی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے بھیج دیتا اور ظاہر ہوتے ہاتھوں سے برزم کے اور آپ کے شولے ہوتے تو پھر دیکھتے کہ کون نماز میں پڑتا لیکن وہ مقصد نہیں ہے <تصفيق> نہ وہ طریقہ اختیار کیا اللہ نے بہت سختی والا کہ ڈنڈے کے ذریعے نماز پڑھوائے عبادت کروائے نہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ تم سے مشورہ لیا تو پھر ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کسی کو منوانے کا اپنا بنانے کا کہ کسی ایسی ہستی کو بھیج دو جس پہ اتنا حسن ہو کہ ہر انسان اس کو محبت کرنے لگے سبحان اللہ پھر ایک ہی بات کی اور اللہ نے وہی اختیار کی کہ ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں لقجہ تم رسول مینن سو سے کو مزید مینن سو سے کو تم پہ جو تکلیف گزرتی ہے میں رسول پہ تم سے زیادہ گزرتی ہے اور پھر بچے ماں باپ کی بات کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں ماں باپ محبت کرتے ہیں کتنے سال ماں باپ محبت دیتے ہیں تو بچے کو شاید یہ شعور پیدا ہو جائے کہ میری ماں مجھ محبت کرتی ہے میرا باپ سے محبت کرتا ہے کتنے باغی ہیں جن کو احساس نہیں ہے بس ایسا ہی ہے اللہ نے حضور کو بھیجا اور حضور اپنی سیرت پاک سے ثابت کر دیا کہ حضور اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں مقفیت طلب کرتے ہیں اور ان کی ذرا سی تکلیفیں بے چین ہو جاتے ہیں ثابت ہو گیا تو پھر حضور کی امت میں بھی جو لائق ہے جس طرح لائق اولاد ماں باپ کے جانسار ہو جاتی ہے ایسے امتی بھی ہوئی جو حضور پہ اپنی کرنے رقت جاسول مینن پور سے مانی تم خانی سنا رہی تم, عزیز عزیز عزیز تم ایسی ہستی کو بھیجا جو ہم پر سختی کرنے والی نسی ہمیں بےتہا چاہنے والی اللہ بکبر اور پھر محبت کا ذریعہ بن گئی اللہ کی عبادت و اعت کا تو کس کی محبت ذریعہ بنی اللہ کی عبادت کرنے کا حضوف اسلم کی محبت بن جو حضو سے جتنی محبت کرتا ہے اس قدر اللہ کی بارراہ میں سر تسلیم کم کرتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے یوگن حبیب بنایا اور چاہا اس نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانا اپنی بندوں کو اپنی طرف بلانا تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب نے وہ تمام کمال اور خوش کو جمال رکھ دیا کہ کوئی محبت کرنے والا جس صفت سے محبت کرتا ہو وہ اپنے کمال کے درجے میں حضور موجود ہو اب اس کی سورج ہے تو حضور جیسی کوئی صورت نہیں ہے سیرت سیرت جیسی کوئی سیرت نہیں ہے اگر علم والا کسی عالم کو پسند کرتا تو جتنا علم حضور کو دیا کسی کو ایسا نہیں فرمایا ہے اگر کوئی سپاہ سپاہی سپہ سالار کو پائیگیل اپنا سمجھتا ہے تو حضور کو سپہ سالار بدمتنین بنایا ہے اور بہت کی عظیمت کے سب زیادہ مستقل مزاج دکھایا ہے حضور کی صفات میں وہ تمام حسن رکھ دیا ہے کہ تم جس زاویے سے بھی کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہو تو حضور کو دیکھو جو حسن وہاں موجود ہے اللہ حل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل سے نجات ملی ہے اللہ بب اللہ بہبل جب کافروں سے نجات ملی ہے وقت نہیں ہے کہ گفتگو کو مختلف سوال قائم کر کے سمجھانا ہوتا ہے اللہ اللہ اور پھر دوستوں ساتھیوں ہر جگہ سے ہر جگہ سے چھوٹنا دامن مصطفیٰ سے نپٹنا حضور کی غلامی میں آ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی جغرافیہ کوئی ملکوں کی حدود اللہ بکبر پاکستان ہمیں بہت پیارا ہے کہ اسلامی نظریے پہ قائم ہوا ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبقہ تم جہاں بھی رہو حضور ہی کے ہو اور وطن کی محبت بھی زیادہ غازم لیکن اسلام اور پاکستان کی محبت ہماری ایمان کا حصہ بن گئی ہے کہ پاکستان بنایا غلاما مصطفیٰ ہے اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو اس لیے یہ ملک ہمیں بہت پیارا ہے دو قومی نظریے کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے پاکستان دو قومی نظریے کی وجہ سے بنا ہے کہ ہندو کافی ایک علیحدہ قوم ہے مسلمان ایک قوم ہے پاکستان کی وجہ سے یہ نظریہ نہیں بنا ہے. مسلمان علیحدہ قوم ہے یہ بات ہمیں پاکستان میں نہیں سمجھائی ہے یہ عقیدہ رکھنے والوں نے پاکستان بنایا ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے سلامت رہے گا لیکن یاد رکھنا صدیوں اور ہزاروں سال تک یہ بات یاد رکھنا ملک رہے نہ رہے ہم علیحدہ قوم رہیں گے دو قومی نظریہ کبھی نہیں ختم ہوگا کافر علیحدہ ہے مسلمان علیحدہ ہے ہمارے نظریے ملتے نہیں ہیں مسلمان علیحدہ ہیں کافر علیحدہ ہیں اس نظریے نے پاکستان بنایا ہے پاکستان نے ہم کو یہ نظریہ نہیں دیا ہم تو بہت شرمندہ ہیں کہ ملک بنانے کے بعد اس نظریے کو پوری طرح نافذ نہ کر سکے اور زیادہ دیر ہو گئی تو آنے والے نوجوان پوچھتے ہیں کیا ضروری ہے کیا شاہی قانون آپ کو تماشا دے یہ ضروری ہے اسلامی قانون کا نافذ ہونا تو دوستوں ساتھی ہو مہذب ہونے کے لیے معدب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون تو ملک میں چلتا ہے یہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے کسی دن احتجاجی ضرور نکالو کہ کیا برطانیہ کا قانون چلنا ضروری ہے پر یہاں کوئی قانون تو چل رہا ہے نا عدالت میں تعزیرات پاکستان جو ہے وہ برٹش ایکٹ کے تحت چل رہا ہے برطانیہ کا قانون چل رہا ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تو کوئی نہ کوئی قانون تو چلے گا اور قانون وہ چلنا چاہیے کہ جو تمام عالم کے لیے عالم کو بنانے والے نے بھیجا ہے اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے بہرحال ہندوستان کی آمد پر خوشی منائیں آپ جس طرح خوش ہوتے ہوں اگر آپ جو پڑھ کے خوش ہوں تو نقل پڑھ لیجیے روزہ رکھے خوش ہوں روزہ رکھے لیکن اگر اکیلے خوش ہونا ہی مقصد ہوتا تو پھر ہم یہ چراغمت کرتے لیکن اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب کی آمد پر تمام ایمان والوں کو بشارت دو وہ بشیر ممین القبیر ایمان والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑا فضل یہ ہے کیا یا نبی صلاح کا شاہدوں اور مبشرہ مباعین سراج المنیر اے پیار حبیض تمہارا آنا ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے سب سے بڑا فضل ہے لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو بشارت دیں وہ بس ان تو اب بشارت کیسے دیں گے اگر چراغا نہ کرے خوشخبری نہ سنائیں بلائیں نہیں دعوت ناما نہ دیں جھوم جھوم کے ناطے نہ پڑھیں تو خوشی کا اظہار کیسے ہوگا جھنڈیاں لگائیے تو چلیے جھنڈیاں لگائیے ہمیں اس پہ نالین شریف کا نقش بنا دیا یہ تو جوتی ہیں یہ تو نالنے. وہ توبہ ففر اللہ نالے شری نالی سے نالے سے نالے سرکار کی پاک کو ڈیوٹی نہیں کہنا چاہیے اور اگر ایک دفعہ کہہ دے تو دس دفعہ نالین شریف کہنا چاہیے اللہ خرب صاحب یہ بینڈیاں لگا دی یہ تو جلسے میں لگنے ہیں بعض وہ ہری پگڑی والے حد کرتے وہ مسجد کے اوپر لگا دیتے ہیں گمبد پہ لگا دیتے ہیں مینار پہ لگا دیتے ہیں اب بتائیے نالین شریف کا جھنڈا اور مسجد کے اوپر گمبد کے اوپر تو جواب یہ ہے کہ یہ تو نالین شریف کا اکثر ہے اصل وہ نالین پاک کے حضور زید پا فرماتے تھے وہ نالین شریف پہن کے حضور عرض تشریف لے گئے ہیں اللہ اکبر وہ اکبر یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ علماء حسو کا ترجمان بنا دے تو یہ اصل میں ہم اتنی دور ہو گئے اپنے آقا و مولا سے کہ وہ عشق کی اور وہ جان وہ فکر کی باقی نہیں رہی اب وہ کوئی سوال کر رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے سننا بھی پڑتا ہے لیکن اگر تمہیں محبت ہوتی تو یہ سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا ہی نہیں ہوتے اور جب تک کسی بھی مطلب ایسے میں محبت باقی تھی علماء بوبن میں اشرف علی نے پوری کتاب لکھی ہے نیلو شیشا دی نال حضور کے نالین پاک کا جو نقشہ ہے وہ شفا کا دریائے گور کے مریضوں کو پلاؤ بیمار چھپا پائیں گے پوری کتاب لکھی نیلی شفا بھی نالے مصطفی تو ابھی ہم تو ہم کو یہ نہیں کر رہے کہ ایک نقش بنائے نارائن شریف کا اور یہاں پانی پلائیں سب کو تو لوگ کہیں صاحب یہ کیا بکت شروع کر دیں ہم کہیں گے دقت نہیں تھی نہ ہے بلکہ آپ کے موجود یہ بھی پوری کتاب لکھتی ہے نیب شفا لے مصطفی اگر کسی چیز سے شفا نہ ملے تو حضور کا نالے نفاق کا نقش بناؤ اور حضور کے تلاو ان شاء شفا حاصل ہو جائے اللہ خط اچھا صاحب اب یہاں تک دھکا دیا تو پھر ایک ایک اور چیز چھپک رہی کیا صاحب آپ جو استقبال کر رہے ہیں تو کسی کے آنے پر جو استقبال کر رہے ہیں تو اس کے موجود پھر وہ نالے شریف بنا ہوا اور رہ اس کے استقبال کرنے حضور کا بتائیے بھائی حضور کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا منانا اس طرح نہیں ہے کہ ہم حضور سلطنت تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے جھنڈیاں ہلا رہے ہیں اس طرح قیام میں بھی ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ جو ہم قیام کرتے ہیں نا یہ سوچ کے نہیں کرنا چاہیے کہ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ولادت پاک کا تصور کر کے قیام نہیں کرنا چاہیے ان کے ذکر کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے ادب نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے حضور تشریف لے آئیں ممکن ہے حضور تشریف لے آئے لیکن ولادت پاک کا تصور کر کے قیام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یہ جو دھمکیاں لہرا رہ رہے ہیں اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی نالا پاک ہمارے سر پہ رکھی ہو تو ہم بتا کہلائیں ہم نے اس نجے کو حضور سے بلند نہیں کیا اپنے سر سے بلند کیا ہے اور ہم اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں جی. اپنے چار گریباں اپنے تار دامن کو دکھا رہے ہیں جی. کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام آپ کے نالا پاک کو سر پہ رکھنے والے ہماری کوئی اور نشانی نہیں ہے کچھ سونے کا تاج نہیں ہے تاریخ تک جو بچوں کو نہیں بتائی جاتی یہ تمہیں حیرت ہوگی کہ ترکی میں جب تک خلافت نہیں آخری خلیفہ سلطان مجید اور سلطان حمید جب بھائی گزرے ہیں وہ مجیدی دروازے جو مدیب شریف میں ہے فضور اوس پاس کے یہاں وہ سلطان ابوالحمید نے ٹاور گھڑی کا بنایا ہے یہ جو ترکی خلفا تھے خلافت ترکی کی جب تک جاری تھی دنیا بھر کے سارے مسلمان اپنی جگہ لیکن ترکی جو تھا وہ مرکز تھا اور ایک مسلمان کو بھی کہیں تکلیف پہنچے تو ترکی کا بادشاہ خلیفہ تلوار نکال لیتا تھا جب تک اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی وہ تلوار کو نہیں ج دے دنیا مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ترکی اس کے لیے اللہ محبت جہاد کرتا تھا خرافت کا زمانہ تھا اور وہ بہت پکے سننی تھے سرکار کے بارباہ کے خادی جو بہت بارباہ کے خواب ان کا جو سر کا تاج تھا سونے کا تاج آپ کو معلوم اس تاج پہ کیا بنا ہوا معلوم ہوگا بازار جھاڑو بنی تھی تاج پہ جھاڑو بنی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں یہ جھاڑو کیوں بنوائی ہے کہا اس لیے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم سلطان نہیں ہیں مدین شریف کے خاص لوگ ہیں اللہ خزبن ہم تو جھاڑو دینے والے ہیں مدینے پاک کے ہم بادشاہ نہیں ہیں الحمدللہ للہ جلالت الملک لکھتے تھے انہوں نے بھی خادم الحرمین شریفین لکھنا شروع کیا ہے اور ان جلسوں میں میں نے ارض کیا اس وقت توجہ ہو یا نہ ہو لیکن تقریب ریکارڈ ہیں اور الحمدللہ کے حالات بدلتے ہیں اور جب کبھی کوئی ہدایت پائے گا تو اہلسول جماعت کی طرف ہی آہستہ آہستہ آئے گا جلالت الملک لکھنا اللہ جلال کا لقب اللہ کے نام کے سوا کسی کو سچتا نہیں ہے جلالت الملک لکھنا صحیح نہیں تھا لیکن اب آدر ہر شریفین لکھتے ہیں سلطان حبیث مجید تک بالکل خلفا اپنے تاج پر جھاڑو بناتے تھے ارے سر کا مقام ہے اے سلطان سر سر ہے انسان کا سر ہے اس پہ جھاڑو بنا دی تو وہ کہے گا کہ سر تو میرا ہے جھاڑو مری نہیں ہے یہ نشانی مجیری شریف کے خاص خاصوں کی ہے ہمارے جھنجل میں نالین پاک کا نشان اللہ اکبر غلامی مصطفیٰ کی نشانی ہے غلامی مصطفیٰ کی نشانی ہے اللہ اکبر لوگوں دنوں میں محبت ہو اور محبت کے دل سنے تو انشاءاللہ شاء تعالی بات موصول ہوتی ہے ایک بات اور تھی کہ کسی نے پوچھا تھا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے نیلا شریف ہو تو سفران کی بلاوٹ باز لیکن اس کے بعد یہ جو آپ لوگ تبرک تقسیم کرتے ہیں جو نیاز کرتے ہیں یہ نیاز کرنا صحیح نہیں ہے وہ نیاز کو آپ صحیح نہیں سمجھتے میں کہتا ہوں میں کتنا وقت لوں جب سے تقریر کر رہا ہوں ساتھ سرپ اسلام وغیرہ انشاءاللہ شاء میں 20 پندرہ منٹ اور لگیں گے تو نیاز کے معنی تو بتا دو جو یہ کہتا ہے نیاز کو نہیں مانتے وہ نیاز کے مانا سے بتائے نیاز کہتے ہیں حاجت مندی کو اور وہ چھس توبہ کرے جس نے یہ کہا ہو کہ نیاز دیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے نیاز صرف اللہ کے لیے دوشی بائی <تصفح> اللہ وجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور سارا سال علما سنت اور شولہ بیان ماشاء اللہ گرماتے رہتے ہیں لیکن کہیں اپنے دوستوں کو وہ پوائنٹ چاہیے ہوتے ہیں جو علمی طور پر جواب دے سکے جب کسی گلی کے کونے میں یا کوئی تبلیغ کرنے والا اپنا حلقہ بنا کر آئے اور آپ کو سمجھائے دیکھیے صاحب یہ بڑا شرک ہو رہا ہے کیا صاحب کی نیاز نیاز کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ نیاز غیر اللہ کے لیے ہونی چاہیے نیاز صرف اللہ کی تو بھائی نیاز اس کو کہتے نیاز کہتے حاجت مندی کو یہ کبھی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی جس نے اپنے منہ سے اتنا سلف کہا ہے وہ توبہ کرے جس نے کہا نیاز اللہ کے لیے نیاز اللہ کی نیاز کے معنی حاجت مندی کے اور قرآن کی رعایت پڑتا ہوں بچے جواب دیں گے پتہ چل جائے گا کہ نیاز اللہ کے لیے ہے کہ نہیں اللہ السمد کیا ترجمہ اس کا اللہ بے نیاز روز سے بولی اللہ السمد اللہ بے نیاز اللہ السمت تاکہ وہ سن لے بے چارے کو معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا نیاز صرف اللہ کے لیے اور اللہ کہہ رہا یہ ترجمہ سب نے کیا ہے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے تمام مکاتے فکر نے اس آیت کا ترجمہ اللہ السمت کا یہ کیا ہے اللہ بے نیاز ہے بندہ نیاز مند ہے اللہ بے نیاز ہے بندہ نیاز مند ہے تو نیاز غیر اللہ کی نہیں نیاز تو ہوتی ہمیشہ غیر اللہ کی ہے کیونکہ نیال حاجت مندی کو کہتے ہیں اور نیاز جو ہم کرتے ہیں یہ عصال ثواب ہے اور یہ کبھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا اللہ کو کوئی ثواب پہنچتا نہیں ہے اللہ کو کوئی ثواب پہنچتا نہیں ہے اللہ ثواب ثباب عنایت فرماتا ہے اللہ کو کیا پہنچتا ہے وہ بھی کیا پہنچتا ہے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں کے ہم نیاز نہیں کرتے ہیں اللہ کے لیے ہم عمل کرتے ہیں نسر نماز پڑھی اللہ کے لیے روزہ رکھا اللہ کے لیے لنگر تقسیم کیا اللہ ہی تعالیٰ، اللہ نے اس عمل کو جو ثواب دیا محمد کا یہ اللہ اس کا ثواب جو غیر پاک کو پہنچے تو یہ قیمتی کی نیاز ہے یا اسباب خاجہ علی نواز سے پہنچے چھٹی جی کی نیاز مشہور ہو گئی یا اللہ اسلب حضور کی خدمت پہنچے یہ جی بالمی کا لنگر ہے بالمی کا نیاز ہے عمل کرتے ہیں اللہ واسطے اللہ اس عمل کو جو ثواب دیتا ہے اسے نیاز کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک متصل لفظ مشہور ہے نظر کا نظر و نیاز نظر و نیاز نظر و نیاز اب نظر کو سمجھ لیجئے نظر کو کہتے ہیں نظر کہتے ہیں ڈرنے کے نظر اصل میں کہتے نکلی مانے ڈرنے کے یہ نظیر نسلم کا شاہید مبشرم و نذیرا نظیر بنا کر بھیجا ڈرانے والا بنا کر بھیجا خود کو منظر کہیں نہ کو میں ڈرانے والا یہ اس کی لوگ معنی ہے لیکن ایک معنی اللہ نے قرآن خود اختیار ہے منت ماننے کے اگر کوئی کہ منت ماننا جائز نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہلوایا مریم سلام علیہ سے میں نے رحمان کے لیے منت مان لی ہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ روزہ میں کیا کھانے پینے سے نہیں بلکہ انہوں نے سلمائے میں بات نہیں کروں گی عیسائی علیہ السلام کی ودارت کے بعد جب لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کیا تو اللہ نے خود ہی سکھایا کہ اے ایمرجنٹ تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتی کیوں میں نے چھپ کر روزہ رکھا ہوا نظر تو سوما میں نے نظر مانی ہوئی ہے مریم سلام علیہ کی والدہ نے نظر مانی تھی یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے آزاد تیری خاطر چھوڑنے کی نظر مانی منت مانگ لی جب بیٹی پیدا ہوئی تو سما یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی لیکن بیٹا ہوتا تو وقف کرتی یہ تو بیٹی ہے تو اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتی یہ بیٹی بہت سے بیٹوں سے اچھی ہے تو پھر مریم سلام علیہ کی والدہ نے کیا کیا ان کو پھر اللہ ہی کی راہ میں وقت کیا وہ غاروں میں رہتی تھی اللہ اللہ کرتی تھی اور اس وقت کے نبی زکری علیہ السلام ان کی خدمت میں کیسے کہوں یہ لفظ مناسب نہیں ملتے کہ زکریہ علیہ السلام اور پھر کیا رخرا کیا کیا سنوالیہ جب ذرا بڑی ہوئی اور اللہ اللہ کرنے کے غار میں متقف ہو گئیں تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ ہم خدمت کریں گے کھانا ہم لے جائیں گے پانی ہم لے جائیں گے خدمت کریں گے تو لوگوں نے کہا بھائی اس تو بہت ہوگا ڈال لو برا نکال لو جس کا نام نکلے تو کل میں ڈالی پانی میں اور بس بھی جو جب جائے جو پیر بھی رہ جائے جو بھی طریقہ ہو وہ جائے گا تو سب تو ڈالی رہے تھے زکریہ علیہ السلام میں بھی اپنا نام مجھے بھی خدمت خدمت زکریہ انسان زکریہ علیہ السلام لیکن اللہ نے بھی دکھا دیا کہ قلم نکل گیا زکری علیہ السلام تو زکری علیہ السلام مریم سلام علیہ کے پاس پہاڑوں پہ چڑھ کر ناشتہ دان لے کے کھانا لے کے جاتے تھے اللہ نے ایک ولی کی شام دکھائی سہان اللہ اور پھر زکری علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو ایک دن جب کھانا لے جانے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو دل میں بڑا خیال آیا کہ آج مریم کو بہت بھوک لگی ہوئی اور کھانے لے جانے میں دیر ہو گئی جب وہاں پہنچے تو دیکھا ناؤ شام کے پھل دستخان پہ چنے ہوئے انہوں نے پوچھا مریم یہ کیا ہے کہا جو آپ لاتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کیا بات سبحان سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی مقام کی خاتون ہیں اور یہ مقام بڑا مبارک ہے اسی جگہ سے نماز میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے منت مانگی اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی اس جگہ کی برکت کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے, مجھے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے پھر اب پہلے جوانی مانگنی بھی سطح میں لیکن صحیح ہو گئے تھے اور اولاد نہیں تھی لیکن آج آستانے سے کھڑے ہو کے جو مانی دن مرین تھی تو نماز ہی کے دوران فرش کے کہ مبارک کو اللہ اپنے بیٹا لحاظ فرمائے گا مقصد کیا تھا کہ ہمیں بتانا تھا کہ مزاروں کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے زندہ بزرگوں کے آسانوں کے دروازے کے بھی کھڑے ہو کے مانگو تو وہاں بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہاں بھی مراد پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ زکری علیہ السلام کو ایک پاکیزہ بیچا عطا فرمایا مریم علیہ السلام نہیں علیہ تو ہو اللہ بکبر تم نظر ماننا اللہ نے قرآن فرمایا ہے تو آپ لوگ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہیں پھر اگر بتائیے اپنی تبیر قبول کر رہے ہیں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سمجھانے والی تپیس طبیعت کے قبول ہو رہی ہے اللہ یار اللہ صحب. یا یار نظر ماننا کس کو کہتے ہیں کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے یا آپ نے کیوں وہاں مزار پہ چادر کیوں چڑھائی وہاں لنگر کیوں لے گئے ملاپ کی محفل کیوں کی نظر والی کیوں کی نظر مت مانی ہے ارے بھائی کس کو کہتے ہیں لوکی طور پر ڈرنے کو کہتے ہیں اور قرآن مزید فقان حمید اللہ نے منت ماننے کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم خرچ کرتے ہو وہ نظر تم منظرین یہ بھی قرآن میں اور جو تم نظر مانتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں وہ نظر جو تم منت مانو گے اللہ اس کو جانتا ہے اس نظر کو پورا کرنا ہے اور نظر ماننا کس کو کہتے ہیں سبزوں سے سنیے گا ٹیکنیکل بات ہے نظر کس کو کہتے ہیں منت ماننا کس کو کہتے ہیں جہاں کوئی آپ نے کام کیا تھا کوئی فرض رہیے کیا واجب ہے کیا سنت ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نظر اس کو کہتے ہیں جو عبادت جو نیک کام ہم پہ فرض نہ ہو واجب نہ ہو حضور کی سنت موقع نہ ہو سنت ہو نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے نظر کہتے ہیں نفلی عبادت کو کسی شرط کے ساتھ اپنے اوپر واجب کر لینا نظر کہتے ہیں کسی نسلی عبادت کو کسی اچھے کام کو اپنے اوپر خود واجب کر لینا کوئی بچہ امتحان دے رہا ہے یہ منت مان لے یا اللہ اگر میں پاس ہو گیا تو بیس وکٹ نماز میں پڑھوں گا تو امتحان میں پاس ہونے پر نماز پڑھنا یہ فرو نہیں ہے واجب نہیں ہی حضور کی سنت نہیں ہے امتحان پہ پاس ہو جانے پہ نماز پڑھنا فرض واجب سمت نہیں ہے نوکری مل جانے پہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سمت نہیں ہے شادی ہو جانے پہ کسی بھی مراد کے پورا ہونے پر آپ جو مان لیں کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں یہ نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا حج کروں گا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا جو آپ نے نظر مانی ہے یہ آپ پہ فرض نہیں تھی جب جبھی تو نظر کہلا رہی ہے اگر فرض ہوتی تو پھر تو آپ کو ادا کرنا ہی تھا ہر حال میں کرنا تھا واجب تو ادا کرنا تھا حضو کی سنت کی پیروی کرنی تھی لیکن نظر اس کو کہتے ہیں کہ جو کام آپ پہ فرض نہ ہو واجب نہ ہو سنت میں احتیاط برت رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ بچ اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر بھی کھانا کھلانے کی منت مانی ہے امام حسن ماحدین بیمار ہو جاتے تھے تو بی بی فاطمہ قریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مان لیتی تھی اللہ بکبر اور منت یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جاہل تبلیغ کر رہے ہیں لفظ منت سنا ہم ہم منت منت نہیں مانتے سر ہم نے آج بالکل قائل ہی. ہم نظر نیاز سے قائل نہیں اشپک وا تم کہاں سے آ گئے ہو سو دو سو سال پہلے ہزار سال پہلے کے مسلمان بہتر تھے کہ تم آج ندیوں کے عقائد کو اپنا کر گمراہ ہو کر غفل غافل ہو کر چھوڑتے جا رہے چیزوں کو نظر مانو منت مانو منت کو کہتے ہیں کسی نفلی عبادت کو کسی نیک کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا کسی شرط کے ساتھ یا اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو بیس وقت نماز نفل پڑھوں گا اب پاس ہو گئے تو وہ پڑھنا واجب ہو جائے گا اور نظر تمہیں نظریں. اب نظر پورا کرنا اب اسی طرح کسی نے نظر ماننے لی کی اللہ میرے اولاد ہو تو میں گھر میں محفل میلاد کراؤں گا تو اب بیٹا ہو جائے تو میلاد کی محفل کرا نہیں. پھر اگر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا نوکری مل گئی ساتھ آپ مس, مسکنوں کو کھانا کھلاؤں گا تو اب مسکنوں کو کھانا کھلا کھلانا اس میں فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا غریبوں کھانا کھلانا سنت ہے لیکن شرط کے ساتھ منت ہے اب اگر نوکری مل جائے تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہو اب جتنی شرائط آپ بڑھاتے جائیں اگر یہ منت ماننے کے دوپہر کا کھانا کھلاؤں گا تو دوپہر کا کھانا کھلانا ہوگا اگر یہ منت ماننے کے رات کا کھانا کھلانا تو رات کا کھلانا ہوگا جتنے آدمیوں کو مار کھیلنا بھائی سے غریبوں کو کھانا کھلانا یا محفل امیر کرنی لوگوں کو لنگر تقسیم کرنی جس طرح آپ اور اگر آپ نے یہ منت مان لی کہ یا اللہ کا یہ میرا کام ہو گیا تو سید میں عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ کے مزار پہ جا کے کھانا تقسیم کروں گا تو وہ کام ہو جائے تو آپ کی منت مشروط ہے کھانے کی تقسیم اور مہنگے تقسیم سے یہ مزار کیا ہے جہاں لنگر تقسیم ہے یہ بخانے نہیں ہیں یا اسان نہیں ہے تم اگر سمجھ سکو لفظ کو تو یہ محلے تقسیم ہے وہ مقام ہے جہاں تقسیم کرنے کی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضرت سید عبد اللہ شہزادی بابا حضرال علیہ کے لنگر میں تقسیم کروں گا وہاں تقسیم کروں گا یہ اس لیے شرط لگائی تھی کہ میرے گھر میں تقسیم کرنا اور ہے اور ولی کے دربار میں تقسیم کرنا اور ہے اللہ اللہ ان کی نسبت سے پھر ہماری جو دعا ہے وہ قبول فرماتا ہے اس میں زور پڑتا ہے اللہ پر دباؤ نہیں پڑتا ہے بلکہ اللہ ان بندوں کی نسبت کی لاج رکھتا ہے پھر جب یہ منت ماننے لی کہ اللہ یہ میرے کام ہو جائے تو میں حضور غسل اعظم کے نیاز کروں گا معنی یہ ہے کہ جو کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا اس کا جو ثواب دے گا وہ سرکار پاک کی خدمت میں پہنچے گا تو یہ گیارہویں کی نیاز ہے اور بڑی مقبول ہے اور اکثر کام بن جاتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کے مقام کی وجہ ہے بہت بڑے اللہ کے بلی ہیں اللہ لبل لیکن ایک بات اور بھی ایک سرکار غوثاق کی طرف فرمایا تھا کسی نے پوچھا یا صحیح رشاطی اگر آپ کو دنیا کی ساری دولت مل جائے تو آپ کیا کریں گے پرمائے مجھے نفلی عبادتوں میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا اگر مجھے اللہ پیسے دے دے تو میں سب کو کھانا کھلاؤں ساری دنیا کی دولت مجھے دے دے تو میں لوگوں کو بس کھانے کھلاؤں وہ دعا ایسے قبول ہو گئی کہ عالم اسباب میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کی دولت کے پاس وہ سب کو کھانا کھلاتا رہے مگر یہ دعا اسی قبول ہو گئی کہ مشق و مغرب شمال و جنوب ان کے غلام ان کے نام سے کھلا رہے ہیں اور شبابسراعظم کو پہنچ رہا ہے ان کی وہ, ان کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور ان کی دعا کی برکت سے ہماری بھی دعا قبول ہو جاتی ہے ہماری امراض پوری ہو جاتی ہے ہماری منت بھی پوری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نظر نیاز کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی اور چند جملے سے اطمینان کر دوں کہ یہ جو کچھ کام کیا جاتا ہے وہ اللہ واسطے یہ سارے ثواب ہمیشہ غیر مخلوق کو چنانچہ وہ کلمہ بڑا مشہور ہے نظر اللہ نیاز حسین یہ سب ہم نے لگائی اللہ واسطے مگر اس کا جو سواب ہے وہ امام حسین کو پہنچے نظر اللہ نیاز حسین نظر کے ایک عام مانا اور تین معنی نظر کے ایک درنا ایک منت ماننا شکر گزار ہونے کے لیے منت کس کہتے ہیں منت کا شخص انہیں احسان مند ہونا شکر گزار ہونا اور تیسرے معنی نظرانے کے ہیں جو آپ کسی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو کسی کو نظرانہ دیں مولوی صاحب کو نظرانہ دیں تو کبھی منع کریں گے کہیں حرام ہے نظرانہ اور پھر میں بیس نہیں کر سکتا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ نظر تو محدود ہے نذرانہ اس کے مانوں کو بڑھا دیتا ہے ہمیشہ جب علی فنون لگ جائے تو وہ مانے میں ماحول پیدا ہو جاتا ہے نذرانہ کو بہت زیادہ بہت شکریہ ادا کرتے آپ کی بڑی مہربانی اگر قبول کر تو مہربانی آدھر. اللہ بہت بہت مولوی صاحب تو کہتے ہیں دیتی صاحب ہم کو مسئلہ معلوم ہے ہم تنخواہ پہ نماز نہیں پڑھائیں گے نماز نہیں ہوگی تو کیا آپ نظرانہ دے سکتے ہیں سبحان اللہ تنخواہ نہیں صحیح ہے تنخواہ نہیں سیلری پیڑ نہیں ہو امام صاحب کو ہڈیا دیجئے نظرانہ دی یا تو ہمارے سنی کو کیوں بہتا رہے کوئی نظر مت مانو یہ ناخا کا نذرانہ بدت ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیے تنخواہ نہیں دوں گا نذرانہ پڑھاؤں گا تنخواہ نہیں لوں گا نذرانہ لوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تو نماز کا نذرانہ دو اور شرک نہ ہو قرآن پڑھانے کا نذرانہ لو سبحان اللہ لیکن ہم سمجھ گئے اس نذرانے کے معنی یہ ہیں ہے تحفہ ہے آپ کی پیش خدمت ہے آپ کو گون فرمانے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر دوستوں ساتھی یہ جہالت اور شیطان جو ہے وہ بہکار آئے لیکن امید ہے کہ جو اختلاف کرتا بھی ہو اسے ذرا وہ قلبی سے سننا چاہیے کہ جب کوئی سمجھانے والا اتنی تفصیل سمجھے تو چھوڑو بدعقیدگی کو اور سرکار کے زمانے سے لے کے اب تک نفلی عبادتیں صبح کے طور پر سن سمجھے زمانے احادیث ہر کتاب میں فضائل باب بابو صدقہ موجود ہے کہ سبقہ اور خیرات کی کیا فضیلت ہے اور باضاء سرکار سے آ کے پوچھا ہے بچوں نے جن کو اپنے ماں باپ سے محبت تھی ایک بیٹا بے چین یاسم میری والدہ کا مثال ہوگی اچانک ان کا انتقال ہو گیا اچھا پھر کہا یا یاؤسین میرا جی ایسا کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے بات کرتی اگر وہ مجھ سے آخری وقت کچھ کہتی تو میری والدہ اتنی سخی تھی اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات کرتی تو وہ ضرور کچھ سخت کرنے کو کہتی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے تو سرکار وہ تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا لیکن اگر اب میں سب کروں تو ان کو ثباب ملے گا حضور افران بے شک ان کو ثباب ملے گا تو کسی مرنے والے کی طرف سے بھی صدقہ کا خیرا کیا جا سکتا ہے بلکہ سرکار نے تو بڑی या, والدین کا انتخاب وبل والدین ایسا نہ ماں باپ کے ساتھ اتنا سڈو کرو تو زندگی میں تو سمجھنا نہ ہے خدمت کرو ادب کرو تعظیم کرو پیسے سے خدمت کرو بیمار ہو جائیں تو علاج کراؤ ادب کرو تعظیم کرو لیکن ماں باپ کا جب وصال ہو جائے تو ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے اچھا سڈو کریں سرکار نے مجھے پھر بھی اچھا سڈو کرو کہا کیسے کہا ان سے محبت کرو جن سے وہ محبت تھے ان کی عزت کرو جن کی وہ عزت کرتے تھے اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے نمازیں پڑھو اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھو اللہ کو حج بدل کرو تو یہ سب کچھ اسال ثواب ہی تو ہے حج بدل بھی سال ثواب ہے حج بدل بھی اصل میں ایک نیاز ہے نفی نمازیں بھی نیاز ہیں نظر اللہ ہے نیاز جس کو چاہیں آپ جس کی بھی چاہیں یہ سال ثواب کریں ایک حدیث شریف ایسی بھی کسی نے پوچھا یا صحابہ کرام دیے تو بالکل نئی بات تھی نا آپ تو بھولے گئے لیکن صاحب کرام کے لیے واقعی نئی بات کی وہ حیرت سے پوچھتے تھے کیا جو ہم بخشتے ہیں ان کو پہنچتا ہے جو ہم نمازیں پڑھ کے اپنے مردوں کو بخشتے ہیں ان کو پہنچتی ہیں نمازیں ان کا ثواب پہنچتا, پہنچتا ہے حضور نے فرمایا ایسا پہنچتا ہے جیسے تمہارے سامنے کوئی طبق میں را کے حضیہ لا کے دینا ایسے فرشتے طبق میں لے کر رکھ کر بہت ادب اور محبت سے ان کے لوگوں کو پیش کرتے پیش کرنے تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہدایات جیسے تم اپنی زندگی میں تحفے پیش کرتے ہو تم جو نمازیں روزے رکھ کر غریبوں ہو کھانا کھلا کے پانی پلا کے جو بھی نیک کام کر کے اپنے ماں باپ کو بخشتے ہو فرشتے ان کو ایک جنتی طبق میں لے کر آتے ہیں اور ان کی روحوں پہ پیش کرتے ہیں دوستو ساتھیو ملائکہ ملائکا سلام ہو ملائکہ الوکا سے ہے اور الوکا کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والے کے ملائکہ کا خبریں دینے والے ہیں لیکن کاش کو خبر پانے والا ہو فرشتے آتے جاتے ہیں کہتے ہیں لوگوں کیسی غفلت مندی گزار رہے ہو قیامت بہت قریب آ گئی ہے بہت قریب آ گئی ہے فرشتے آتے ہیں ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں محافل میں شریک ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں ہم بھی سلا تو سلام پڑتے کرتے ہیں تم بھی وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہو فرشتے کہتے ہیں ہم بھی مزاروں کے جاتے ہیں تم تو قبر کے اوپر جاتے ہو ہم قبر کے اندر سے میں جاتے ہیں پکڑ گلا اسی کو جو نہ مانے کسی اب کیا فرشتوں کو بھی بدلتی کہے گا یا مشرق کہے گا سب کو آپ چادر چڑھاتے ہیں تو ہم تو قبر کے اوپر چادر بچھاتے ہیں وہ تو اندر جنت کا بستر بچھاتے ہیں سارے روش کا میں جو فرشتے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم اس مناتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فورحین بھی ماں آتا ہم اللہ وہ خوشی مناتے ہیں جشن مناتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتیں کون لے کر آتا ہے قبروں میں وہ فرشتے لے کے آتے ہیں جنت کے پھل لے کے کون آتا ہے فرشتے لے کے آتے ہیں جنت کے لباس اہل اللہ کی خدمت میں ارس کے موقع میں جیسے ہمارے چادر آتی ہے چادر اور جوڑا آتا ہے یہ کیا ہے اللہ مدنے کے بعد دیکھنا جب آل ارمان میں اور یہ اللہ کے لیے سر کے فرشتے جنتی لباس لے کر آئیں گے جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ اللہ کی فالحی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے نا ایک عالم ہے عالم تو اٹھارہ ہزار بھی زیادہ ہیں لیکن چار عالم بڑے مشہور ہیں ایک عالم بالا ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم بدف ہے اور ایک عالم حشر ہے اور ہر عالم کے لیے حضور احمد ہیں ما صح کا اللہ رحمۃ العالمین یقین مانئے عالم بالا میں بھی آمد مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے عالم دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے جو یہاں سے چلے گئے بر عالم میں محفل سجا رہے ہیں عالم میں محفل سجا رہے ہیں عالم حشر آنے والا ہے اور عالم حشر آنے والا کیا اچھا شعر ہے فقط اتنا ہے مقصد ان خاص بزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے پہلے محبت تو کہتے ہیں قیامت بھی اللہ بخو تم دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اور وہ سرکار کی وہ وہ مقام اکرام ظاہر ہوگا کہ جب ان کی امت کے اولیاء کے ممبر فرش کے اپنے قانون سے اٹھائے جائیں گے یہ تو تبدیل حساب کے ذکر کے فضائل میں بھی مگر اب ہم میں نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم حوالے دیتے ہیں تو بجائے سے مانے وہ حوالے نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ بابستوں سے نکال دیتے ہیں تبدیل علی صاحب نے اب بھی فضائل ذکر کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت میں ایسے نورانی چہرے والے لوگ ہوں گے نورانی ممبر پر فرشتے ان کے ممبر اٹھائے ہوئے لائیں گے حج بھی میدان میں رکھیں گے وہ وہاں خرسی و تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آفتاب و محتاط کے ہوں گے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کس قوم کے نبی ہیں تو فرشتے کہیں گے یہ نبی نہیں ہے, امت ہیں امت مصطفی کے اولیا ہیں محمد مصطفیٰ کے ذکر کرنے والے باب ذکر کے باب ذکر کرنے والے انہیں دنیا میں تھے تو اللہ اللہ اللہ لا الا اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ قیامت میں ایسے نہیں آئیں گے کہ سر ابل رہے ہوں رلل ہوں اور ہوش نہ ہو اللہ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ فرشتے ان کو لے کر آئیں گے دوستوں ساتھیوں عقیدۂ احسن جماعت پہ استقامت حاصل کریں احمد مصطفیٰ وسلم کے جشن منائیں خوشی کا اظہار کریں کیونکہ مخصوص اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی بندگی آسان نہ ہوگی جب تک محبت انصفا فصل نہ ہو پھر کبھی ان سے کافی ہیں پھر اس مضمون کو پھیلائیں گے لیکن اس سال اسی طرح رہنا چاہتا ہوں کہ مقصود اللہ کی ذات ہے دو طریقے ہو سکتے تھے کہ اللہ تم سے مشورہ کرتا کہ کون سی بات رکھی جائے کون سی نہیں رکھی جائے کیا قانون بنایا جائے کیا قانون نہیں بنا بنائے اللہ نے مشورہ نہیں کیا وہ سپریم میٹھارٹی ہے وہ قادرِ مطلق ہے قانون اپنا ناسک کرنا ہے پھر یہ بھی کیا کہ فرشتوں کو بھیجا ہو اور سپاہی اور رینجر بنا کے بھیجا ہو ڈنڈے سے مار مار کے نماز پڑھاؤ یہ بھی اختیار نہیں کیا تم سے رائے بھی نہیں اور عمل بھی کرانا ہے تو بس ایک پیارا راستہ اللہ نے اختیار فرمایا کہ اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیج دیا ایسی ہسٹری کو بھیج دیا جو ہم سے محبت کرنے والی تھی تو جو سمجھ گئے کہ رسول ہم سے محبت کرتا ہے وہ بھی حضور سے محبت کرنے والے اللہ جیسے اولاد ماں باپ سے محبت کرنے لگتی ہے اور سے تو محبت کرتے ہو اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے جب حضور کی غلامی میں آئے تو حضور نے فرمایا سرکار سے کسی نے کہا یا میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں سلی ربیاں یا رس اللہ میں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آؤں غیر ظالم اس کے علاوہ کچھ مانگو تو بقیرہ لوگوں نے کہا دیکھیے انہوں نے جنت میں رفاقت مانگی تھی نا تو حضور نے فرمایا یہ مت مانگو کچھ اور مانگو سلی ربیا فرمایا فرمائے انسان مرافقت مرافق کا پھر جننا یا میں تو آپ کی وفاقت چاہتا ہوں جنت او غیر رضا فرمایا فرمائے, فرمائے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے مجھے تو آپ کا ساتھ ہے او غیر رضا علی کس کے سوا کچھ اور مانگو یہ مت مانگو کچھ اور مانگو یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ مانگو کچھ اور مانگو فرمایا پیارے ابیا یہ تو تمہیں جنت ملی جائے گی کچھ اور مانگو او غیر اس کے علاوہ کچھ مانگو ارے صحابی ہیں صوفہ سلم کے جنت تو ملی جائے گی سرکار نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو کہا سرکار مجھے تو دور نہیں چاہیے صرف آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں تو اس نے فرمایا کیا فرما آئی بکسرتی سجود اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا ساتھ مل جائے تو کسرت سے نماز پڑھا کرو کر آئنی بھی سجود اور ایک روایت میں اللہ نسی کا سجود اگر تم میرا ساتھ چاہ جنت میں تم میری مدد کرو آئی مون, میری مدد کرو اللہ نفس کا اپنی جان پر کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو تو آج اسی پیغام کی اپنی تقلی ختم کرنے کے جو حضور کی لفافت چاہتا ہے جنت میں اسے چاہیے کہ کثرت سے نماز پڑھے کسرت سے سجدہ کرے تو غلامی مصطفیٰ بھی آئے تو بندگی آسان ہو گئی زندگی آسان ہو گئی اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو الحمدہ نیاد کمیٹی کی تمام عراکی معابرین کی جانب سے قبول فرمائے اور چراغ سے چراغ جلتا رہے گھر گھر ہنو سن کی آمد رشمنائیں اپنے گھروں پہ چراغا کریں جھنڈیاں لگائیں اللہ وبرتا تاکہ احساس ہو کہ ہاں ہم ہنو کی آمد سے خوش ہوئے ہیں ایک ذرہ خوش کو کا ایسا نہیں ہے جو قیامت میں آپ کے عمل کی گواہی دے گا تو دوستو جہاں یہ جھنڈیاں لہرا رہی ہیں جہاں یہ چراغاں ہو رہا ہے روشنی کی ہر کرن حوص و زن کی شفاعت کی دلیل بن جائے گی اور جو اگر پسند نہ کریں منہ پھیر لے اعتراض کرے سوچے تو صحیح ان کا یہ منہ پھیرنا پیشانی کی ہر شکن انہیں حضور سے کس قدر دور کر دے گی ان, ان محفلوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیے اگر خود ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم خوشی سے شریک تو ہو جائیے اور پھر ہماری محفلوں کی جان سلاک و سلام ہے جس نے بڑی حضوری کی بڑی تعزیم کی کیفیت ہوتی ہے ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ سلاۃ و سلام کے درمیان بھی کوئی دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں ایک مرتبہ حکم دور بھیجا جائے وہاں دس مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازر ہوتی ہیں سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی بدن میں قسمت نہیں ہوتی